اب آپ اس مبارک سلسلے کا پیاروں حل سماج فرمائیں الحمد للہ وقفا وسل والسلام عالا خاتم الانبیاء سیدنا و حبی بنا و وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد للنبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعزت لأتمم مكارما أخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونهل ولا ذلك لمن الشاهدين ومن لله رب بلاد ر اسلام الاحترام مدرگو دوستو اور عزیز نوجوانو الحمد للہ درو سے تفصیل فاتحہ کے ضمن میں کا درس میں ہم نے اس موضوع پہ کلام کیا تھا کہ صورت فاتحہ میں ہمیں جو اخلاقی درس ملتے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ دخل لفوب اخلاق اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم اپنائیں اسی طرح انبیاء علیہم السلاط السلام کے تمام اخلاق کریمہ جو ہیں وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق اسی ضمن میں بعض علماء متاثرین نے صورت فاتحہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ معاشرتی ہے معاشرے کی اصلاح سے بھی تعلق رکھتا اس کی وجہ تو ہے نا کہ آخر کوئی اور صورت ایسی آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملتی حالانکہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام ہے کہ کسی صورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے یعنی وہ نماز فرائے نماز واجبات ہوں سنن ہیں نوافل ہیں تحجت ہے اشراق ہے زحا ہے عوابین ہیں تو ہر نماز میں فاتحہ پڑھیں یہ الگ بات ہے کہ بھائی بعض اما کے نزدیک مقتدی کو بھی پڑھنی ہے اور بعض اما کے نزدیک مقتدی کو نہیں پڑھنی لیکن نماز میں تو فاتحہ آ گئی یعنی جو امام ہے وہ تو بغیر فاتحہ کے نماز نہیں پڑھا ہے اچھا جہری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہیں سری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھنی ہیں. تو آخر کوئی حکمت تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بدوں کو ایسا پابند کیا ہے کہ حالانکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے نماز اور نماز کیا ہے میراج مومن نماز کیا ہے اماز دین نماز کیا ہے سیرت البین العبد و بین الرب نماز کیا ہے الفرق بین ال کی نماز تو اس نماز کی ہر رقاد میں اور تو صورت آپ کیا بدل سکتے ہیں لیکن فاتح یا نہیں بدل سکتے یعنی آپ کیا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ کوئی پڑھ لیں سر اچھا دوسری رکعت میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں تیسری رکعت میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں چوتھی رکاوت میں اس کے علاوہ آپ کوئی اور سورت پڑھ لیں سب ٹھیک ہے بکرؤ مات یہ سب جہاں سے آپ کو آتا ہے قرآن پڑھ لیں لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے تو آخر اس کی کوئی اتنی عظیم تو حکمت ہے نا جی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 تو ان نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے اس میں ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ خلک یہ ہو اور قلق یہ ہو اور کلک یہ, یہ ہو اور خلق یہ ہو اس کے ساتھ اسی میں اصلاح معاشرہ نہیں اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا اب آپ اس کو سمجھیں کہ پہلا پہلا سبق کیا تھا الحمدللہ رب ارب اللہ اچھا خلک کے اول کیا ہو گیا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محمود ہے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 باعث ہم تو ہوں وہ کام اچھا جب ہم وہ کام کریں گے جو باعث سے ہیں محمود بنیں گے تو صاف بات ہے کہ معاشرے کی خود بہت اصلاح ہوگی کہ جب ہم برائی سے بچیں گے اچھے کام کریں گے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا ایک واضح سی بات ہے تو اس کا اصلاح معاشرہ سے بھی ایک طالب اچھا دوسری ہمیں کیا سبق ملا تھا فل کا خیال حمد لہٰ اچھا یہاں دیکھیں خدا نے یہ نہیں پھر بہ رب, رب, رب, رب, رب العالمین سب بخلو کر اب اس مخلوقات میں یعنی آپ دیکھیں کہ تمام مخلوقات کا رب ہے اور تمام مخلوقات کا رب ہونے کا معنی ہے کہہ ربوبیت عامہ ہے میرے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالہ جیسے انسانوں کو پالنے والا ہے اسی طرح حیوانوں کے بھی پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں کو رزق دیتا ہے حیوانوں کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے اچھا رقوبی کے کا یہ عالم ہے کہ جیسے مومن کو رزق دیتا ہے کافر کو بھی رزق دیتا ہے جیسے متقی کو رزق دیتا ہے فاسق کو فاجر کو بھی رزق دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ نمازی کو اور عبادت کرنے والے کو رزق ملے لیکن اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو رزق نہ ملے کیونکہ رب العالمین تمام مخلوق کے پالنے والے ہے اس کے لیے سب مخلوق ہاں اگر مومن ہے اس کے لیے جنت ہے آخرت ہے جزا ہے آکبت ہے لیکن دنیا میں تو سب کے لیے جیسے کہ اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اسرائیلی روایات جو ہے ان کا اعتماد نہیں ہوتا اس لیے علما فروازیں کہ لا نو صدق ولا و نہ تو ہم تصدیق کریں گے نہ تکلیف کریں گے نہ ہم کہیں گے سچ ہے نہ ہم کہیں گے جھوٹ ہیں اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم لے لیں گے مخالف ہے تو چھوڑ دیں گے اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ رزاق آپ رب اللہ آپ ساری دنیا کو رزق دینے والے ہیں اگر مہربانی فرما کے ایک چھوٹی سی بستی کا مجھے بھی عارضی طور پر رزق دینے والا بنا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا ارے فرمایا ٹھیک چلو اس قوم کے اس بستی کے ہم نے تمہیں انچارج بنا دیا اب اللہ نے تمام نعمتیں دے بھی مہیا فرما دی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 لیکن جو بیوہ ہیں جو مسکین ہیں جو معذور ہیں جو یتیم ہیں ان سے بھی پوچھ لیا کہ اچھا بھائی تم اپنا اپنا مینو بتا دو کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہر آدمی نے اپنی اپنی لکھوا دیشہ السلام نے مہینے کا راشن سب کو بھی دعا لوگ بڑے خوش ماشاءاللہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے اور پھر پسند کا راشن مل رہا ہے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 حضرت موس علیہ اسلام جب بجے تھے اسی طرح وہ شور کھا رہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور سختی سے ڈانٹا اس کو کہا کہ قبردار اگر آئندہ تم نے ایسا کوئی حرکت کی منشیات استعمال کرنے کی ایسی باتیں کی تو پھر تمہیں سزا بھی لے گی انہوں نے کہا نہیں جی آئندہ غلطی نہیں کروں گا لیکن ایسے لوگ کہاں باز آتے ہیں اللہ بچائے تو بچائے ورنہ تو کوئی باز نہیں آتا وہ پھر اپنی اسی میں لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ شکایت بھی دی آپ نے دوبارہ سب وہ پھر لگ گیا آخر علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا راشن وغیرہ ہر چیز بند کرو بند ہو کئی دنوں کے بعد علیہ السلام پھر رات کو گشت پہ نکلے گئے دیکھوں کسی کو تقریر تو نہیں پہنچوں تو جب اس کے گھر کے قریب آئے دیکھا کہ بڑا چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور فریادیں مات کر رہا ہے حضرت علیہ اسلام اس کی فریادوں کو آوازوں کو سن کے کھڑے ہوئے اور وہ رو رو کے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے رزق کسی اور کو دے دیا ہے یہ نشہ تو میں بھی میرا باپ دادا بھی یہی نشہ کرتے تھے لیکن ہمارا رزق تو کبھی بند نہیں ہوا تھا اب رزق بھی بند کر دیا گیا معلوم ہوتا ہے تم نے راضی کسی انسان کو بنا دیا ہے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 تو اب اسلح معاشرہ کے لیے ہمیں کیا خلق کسانی میں صورت واقع میں کیا سبق پیدا کہ جیسے تیرے رب کی رقوبیت عام ہے سب کے لیے ہیں تیری بھلائی بھی یہ نہ ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو نہیں کافروں کے لیے بھی ہو یہودی ہیں نسارا ہیں کافر ہیں ہندو ہیں کوئی بھی ہے تیرا ہمسایا ہے محتاج غلط ہو کیونکہ تم اس رب کو ماننے والے ہو جو سب کا رب ہے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 اور وہ رات کو جناب وہ بھنگ شنگ بوٹی شوٹی پی کے اور چھت پہ بیٹھ کے تو بڑے بڑے غزلیں اور کسی اور شیر پڑا کرتا تھا اور کبھی کبھی غصے میں آ جائے تو گالیاں بھی دیتا تھا تو وہ ایک شیر ہمیشہ پڑھتا تھا عربی میں کہ کاش کے اس علاقے کے لوگوں نے میری قدر نہیں جانی اپنے ایک نوجوان کو ضائع کر دیا اور کبھی کبھی غصے میں آ امام صاحب کو بھی بڑی سخت سست باتیں کہتا کیونکہ بالکل جیران تھا افسین ایک دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ صبح کو جب آئے پوچھا کہ بھائی وہ ہمارا ہم تھا اب رات آواز نہیں آئی اس بیچارے کی پتہ کریں ان نے چاہتی اس کو تو پولیس والے پکڑ کے لے گئے کیوں پکڑ کے لے گئے نے کہا نشہ بھی کسی بندے کو مارا نشے کی حالت میں بے ہوش تھا اکل تو تھا نہیں کسی بندے کے لڑائی ہو گئی اس کو مارا اس کو چوڑ لگی اس نے شکایت کی پولیس والے آئے پکڑ کے لے کے اچھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا درس مؤخر کر دیا اور خود بنفس نف تھانے میں تشریف لے گئے پولیس والوں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ماں وہ آ نہیں پا امام اعظم رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی تھا ان کا کیا کام بھی تو سارے آخر عملے والے بھی مسلمان لوگ باغے آئے آزر یہ کیا بات ہوگی پر میں بھی تم ہمارا ایک بندہ پکڑ کے لے انہیں کہا حضرت ایسی گستاخی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی بندہ پکڑ کے لے انہوں نے کہا تم فلا آدمی کو پکڑ کے لے انہیں کہا حضرت وہ آپ کا وہ تو نشہ آدمی ہے وہ تو بڑا غلط آدمی ہے نشا پی کے لوگوں کو بارتا ہے گالیاں دیتا ہے اور انہیں سنائے وہ تو آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے انہوں نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑ دو کہ وہ گالیاں دیتا ہے یا گالیاں نہیں دیتا میرا وہ ہم ہے تو عرب کا ایک محاورہ ہے کہ الار اجار ہمسایا ہمسایا ہوتا ہے چاہے تو وہ میرا ہم ہے مجھے تو شدید تک نہیں پہنچی ہے اس کے پکڑنے سے کہا جی ہم بھی چھوڑ دیتے جی ہم نے چھوڑا جی امام صاحب رحمۃ اللہ رہے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہا کہ بھائی تم رات کو کہتے ہو نا کہ مجھے ضائع کر دی ہم نے تو تمہیں نہیں ضائع کیا نا ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا بھائی ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے تمہاری خاطر حاضر ہوئے ہیں انہوں نے کہا امام صاحب خیال رکھا ہے تو پکا ہی رکھ لو آپ مجھے ہمیشہ کے لیے مدرسہ داخل کر دو ہم نے چھوڑ دیا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 مدتوں سے مجھے رات کا جاگنا اور رات کی عبادت جو ہے وہ اسی بندے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے نقاضت کیسے فرمایا کہ جب وہ نشے میں آ کے گالیاں دیتا ہے اور غزلیں پڑتا ہے اور شیر کہتا ہے تو مجھے اتحاد ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ وہ اپنے ایک بھنگ کے نشے میں جاگ رہا ہے اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سوئے ہوئے تو اس کی وجہ سے تمہیں جاگتا ہوں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 اور آپ ایک ڈاکو کے لیے ہر نماز کے بعد جب بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے فرمایا کیوں انہوں نے فرمایا دیکھو جی چلو ایک دفعہ آدمی نے دعا کر دی دو دفعہ کر دی لیکن مستقل میں اگر وہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو, تو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ وہ خاص ہمدردی ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں مجھے باقی ہمدردی ہے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 اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور آگے پیچھے پولیس اپنے اسلحہ بردار ہیں لیکن غرور سے اور دمکنت سے بالکل چلتے ہوئے آ رہا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں جب وہ میرے قریب آیا تو میں پہلے فر زندگی میں جیل جا رہا تھا تو میرے تو بہت تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہتے کہ انت احمد ابراہمل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 یار یہ دیکھو نا میں دنیا کے عشق میں کیسے جا رہا ہوں اور تم اللہ رسول کے لیے قربانی دے رہے ہو پھر کام کیوں رہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اس کلام نے مجھے پہاڑ پڑھا دیا کہ پھر مجھے تکلیفیں دی نہیں لیکن پھر میں نے کبھی اف نہیں کی تو اس نے مجھے بہادری سکھائی تھی اس لیے میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے کہ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 ہمارے اندر بھی وہ یہ ہو کہ مسلم ہے کافر ہے ہندو ہے یہودی ہے اسلامی ہے ہم اس کے ساتھ نرپانی کا سلوک کریں اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم گوشت چھوڑا ہے پانی تو بڑھا سکتے ہو شوربا زیادہ کر دوس ہے کہ گھر میں جو تھوڑا سا پیالے میں شوربر ڈال کے بیچو کو شورو نہیں کھا لے گا تو ہمیں یہ بھی سبق صورت ہے بات یہاں سے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 ولا شن ولا بدی کہ مومن کی سفت ہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو لعنت کرے اس پہ لعنت اس پہ لعنت اس پہ لعنت اس پہ لانت،, لانت،, لانت،, لانت یہ مومن کی سفت نہیں ہوتی آپ حیران ہو گئے کہ مرزا کا دیا نہیں آپ نے نام تو سنا ہوگا نا تو وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ معاف کرے بہرحال تو اس نے ایک کتاب لکھی جب غصے میں آیا نا ہمارے علماء کے خلاف اچھا بڑے بڑے مناظرے ہوئے اب سیدھی بات ہے کہ جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے نا حق حق ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جب علماء نے اس کے تمام اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے منادروں میں شکستیں دی مباہرے کی دعوتیں دی قدم قدم میں اس کا تعاقب کیا تو اس نے جناب ایک کمپلٹ لکھا اور غصے میں آنے کے بعد اوپر تو لکھی ہمارے علماء کی پرست نام لکھے بس فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں پلا فلا، فلا، فلا. اور تمام علاوہ جو اس کا تقابل کرتے تھے نا ان کے نام لکھے اور نام لکھنے کے بعد پھر اس نے نیچے شروع کیا لالت لالت لالت لالت لالت لالت ایک ہزار دفعہ کتاب میں لکھا ہے لالت تو اس لیے ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے قاضی احسان ہوں وہ فرماتے تھے کہ مرزایوں کا جو درود ہزارہ ہے نا ایک ہزار دفعہ جو پڑھنا ہے وہ لانت لانت لالت لانت،, لانت یہ ہے، ان کا درود ہے جو پڑھتے ہیں تو مومن کی تو صفت یہ ہے کہ لا یہ پور مومن تو لانت کرنے والا بن نہیں سکتا مومن تو فو پکنے والا بن نہیں سکتا مومن تو اخلاق سے گیری بات کرنے والا یہ تو صفت ہی ایمان ہی نہیں ہے جس ہاتھی نے ایک ہزار دفعہ لڑک لکھی اور نبی کیسے بڑھیا یہ تو مسلمان اور مومن بھی نہیں بن سکتا جی جائے گا مقام نبوت مقام نبوت تو بہت بڑی بات ہوتی تو اس لیے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم اپنے اندر ایسی مہربانی اور ایسی شبکت پیدا کرے اسی لیے اور ہمارے رکھے نجی کہ اگر پورے دین اسلام کا خلاصہ نکالا جائے تو دو چیزوں میں نکلے گا علماء عرب کہتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عظمت اور کے اور شبکت کہ اللہ کے عظمت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بے شبکت پیدا ہو جائے کسی کا نام اسلام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 اللہ کے بندے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں الحمد جو ہمارے دوست ہیں جب یہ کچھ نہیں تھے اس وقت ہمارے دوست ہیں اگر اگر کچھ بن گیا تو کیا ہو گیا اور پھر ہمیں الحمدللہ للہ نہ ان کے اقتدار سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے بلکہ میری تو ایک پوری مرض ہے کہ میرا دوست اگر کوئی اقتدار کی کرسی بچے میں اس کو ملنا ہی چھوڑ دیتا اللہ کی رابط پھر میں اس پھر نہیں مل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 تو انہوں نے تجیدی انہوں نے کہا کہ اسی طرح بعض قبائل پٹھان جو ہیں ان کو پیسے دو یہ پھر ٹھیک رہیں گے ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ پٹھان بچارے کی کمزوری پیسہ ہوتی ہے بڑا تحجت گزار ہو لیکن سمگلنگ کرتے بڑا شبے دار ہو لیکن نشہ بیچے گا ماشاء اللہ بالکل جناب اتنی بڑی داڑھی مبارک بھی ہوگی سب کچھ ہوگی لیکن یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں لازم کمزور ہوگا یہ فطری بات ہے کمزوریاں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پٹھانوں کا مسئلہ ہو گیا پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہو گیا انہیں کہا یہ بلوچ قوم جو ہے نا ان ان کو صرف تم خان کہو بس نہ ان کو پیسہ دو نہ یہ دبانے سے دبیں گے نہ جھوکیں گے نہ کٹیں گے صرف ان کو کہو سردار صاحب خان صاحب خان صاحب اتنا سی پہ پہنچ رہے ہیں پھر یہ آپ کے ساتھ ان کو عزت دو جائے ٹھی دو یہ عزت کا بھوکھا ہوتا ہے نہ یہ دولت کا بھوکھا ہے اور نہ یہ طاقت سے جھکے گا مر جائے گا کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں جھکنا نہیں جانتا کٹنا جانتا ہے لیکن ان کا علاج کیا ہے کہ جب آئے کو اسی پہ کھڑے ہو جاؤ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولو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 حالانکہ وہ غریب مخلس ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سمجھے گا کہ آپ دیکھیں چونکہ اقتدار کیوں اس لیے مرکزی صاحب سلام کرنے آئے ہیں تو میں یہ نہیں دب دب طب طب طبیعت اپنے گوارہ کرتی اب کرے کیا میری بے حقوقی ہے میں خود مانتا ہوں بے حقوقی ہے لیکن بہرحال ایک انا ہے یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جھوٹھی انا تو ہوتی ہے نا کہ وہ آپ دیکھے نا اپنے رسی کو کبھی دیکھیں جل جائے گی لیکن پل نہیں نکلے گا حالانکہ جل جائے گی جلی ہوئی پڑی ہو لیکن پل اسی طرح پڑا ہوگا تو یہ کوئی قومی مجبوریاں ہوتی ہیں دوبہرال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آدمی میں معاشرے کی اصلاح کب ہوگی کہ تم انتہائی مہلبان اور شفقت کرنے والے بن جاؤ جب تم شفقت والے بنو گے مہلبان بنو گے معاشرہ ٹھیک ہوگا سختی سے کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں آپ بچے پہ سختی کریں باقی نہیں آپ بیوی پہ سختی کریں باغی نہیں آپ بھائیوں سے سختی کریں وہ باغی نہیں ہے لیکن آپ جب شفقت کریں گے مہربانی کریں گے تو یہ آپ کی شفقت جو ہے یہ ان کو ٹھیک کر دے گی تو یہ بھی سبق جو ہے ہمیں وہ اسی لیے ملتا ہے اور دیکھیں کہ یہ شفقت میں کر رہا نا کہ دین کا تقاضا کیا ہوا اللہ کی عظمت و مخلوق میں شفکت ہو اب اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کا حکم ہے نواز پڑھو ہو سکتا ہے عظمت دل میں ہو رہا آپ اللہ کا حکم نہ مانیں اس کا ماننا ہے کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ابھی نہیں آئی آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت تو ہے گورنر کی تو ہے پرائم منسٹر کی تو ہے چیف منسٹر کی تو ہے علاقے کے آئی جی کی تو ہے ان کا تو جناب ایک ٹیلی فون بھی آئے تو آپ رات کو بھاگتے چلے جائیں جوتا بھی نہیں پہنیں گے اگر اللہ کی عزمت ہو اور پانچ دفعہ بلائے حیا آل سلام حیا علسلہ حیا علی فلا حیا علی فلا اور آپ نہ عزمت کیسے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ کے دل میں اللہ کی عزمت ہے اور شب الخلق کا کیا معنی ہے شبت ارل خل کا بنا یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ بھئی اسی لیے صحیح علیسوں میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے خواہشہ برا لیکن وہ سفر میں جا رہی تھی پیاس نے اس کو تنگ کیا تو راستے میں کچا کنوا کنواں تھا جیسے عام کچے کوئیں کھودے جاتے ہیں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 پھر اس نے خود پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے کتا ہے پیگے کتا ہو لیکن میری مخلوق ہے کیا ہوا ہم نے تم پہ رحم کیا تمہارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عابدہ ناسکا زاہدہ بنی کہ اللہ باغ نے اس کو ایک برا مقام دیا اور عزمتیا دی اور بدیب ولایات کے مرتبے پہ پہنچ گئی صرف اللہ کی ایک مخلوق پہ رحم کر دیا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 تو اگر جب آپ کے دلوں میں یہ بات میرے عزیز آ جائے تو پھر معاشرہ کیسے بھی کر سکتے آپ تو ہر کسی سے مہربانی کریں آپ تو ہر کسی سے شفقت کریں اسی لیے الگو ہے محاورہ ہے نا کہ الانسان کے انسان احسان کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا شریف انسان وے آپ احسان کرتے وہ کبھی نہیں بھولے گا اسی لیے مسل مشہور ہے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 اسی لیے حضرت با عزیر گستاوی رحمت اللہ عرب فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک بلخ بخارا سے نوجوان آئے تو جتنی ان کے سامنے شرمندگی ہوئی اور کسی کے سامنے نہیں ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کیسے آئے انہوں نے کہا اس میں سفر میں تھا آپ کا نام سنا چند دن رہنے کے لیے آیا ان کا ٹھیک ہے بیٹھ گیا اتنے مجھ سے پوچھا کہ اچھا عادت بترائے آپ لوگوں کا کیا حال ہے کیسے گزر بسر ہو رہی ہے تو فرماتی ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اللہ دے دیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں تو وہ ہنس پڑ تو حضرت بھائی عزیز فرماتے ہم نے پوچھا بیٹا ہنستے کیوں نے کہا ہمارے علاقے میں جانوروں کا بھی یہی حال ہے جانور کو چارہ ڈال تو کھا لیتا ہے نہ کھڑا رہتا ہے بھاگ تو نہیں آتا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 کہ خود کو بھوک ہے خود محتاج ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے جیسے حضرت جابل نے صحیح علیس میں روایت موجود ہے حضرت جابل رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آتے ہیں اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھے ہم تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے بہت جلدی اللہ کی نعمت ہے آٹا بھی ہے تھوڑا سا سارے گوشت بھی ہے بل وہ کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا چار کو یا پانچ کو حضرت جاوت نے کہا اتنی عرفت الجو فی وجہ رسول اللہ میں نے آج حضور کے چہرے پہ اثر دیکھا ہے بھوک کا اس نے کہا ٹھیک ایسا کرو کہ جا کے حضور کو دعوت دے آؤ لیکن بتلا دینا کہ حضور ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ یا تو آپ چوتھے ہوں تین اور بلانے ساتھی یا چار اور بلانے اور آپ پانچویں ہوں اس سے زیادہ نہ وہ ہمارے گھر میں بڑی بہادر چیز ہے حضور کو بدلا دینا اور یہ اس دور کی بات ہے کہ حضور خندک کھود رہے ہیں بدینے کی عبادت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ میں خندق کھودنے کا کام ہو رہا ہو تو آدمی کو کتنا بلکوکھ ستاتی ہے جب گرمی ہو شدت ہو پہاڑ کھودنا ہو اور وہ بھی ہاتھ کے کودالوں سے کوئی ڈریکٹر تو نہیں سے کوئی مشینے تو نہیں سے کمپریسر تو نہیں لگائے ہوئے تو حضرت جافر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور جب حضور نے سنا تو صاحبہ سب چھوڑ دیتا ہوں چلو حضرت جابر کی دعوت وہ تو جناب سینکڑوں آ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو بڑا حیران پریشان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 ہمارا جانتا بتاتے نا لیکن حضور میں اتنی شدت یو کے باوجود اکیلا کھانا قبول نہیں فرمایا فرمایا نہیں کھائیں گے تو سب کھائیں گے نہیں تو کوئی نہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا یہ الگ بات ہے کہ حضور کا موجودہ تھا شان نبوت تھی کہ سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھانا پورا ہے کھانا موجود ہے وہ تو موجود ہے لیکن حضور نے جب دعوت دی ہے اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ پانچ آدمیوں کو کھانا اسی لیے سیدا ابھی ہو رہا روی املا ہو تو ہیں کہ ایک دن شدت بھوک سے اور فاقے سے یہ عالم ہو گیا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت بر ربی حضرت بکر حضرت ابو بکر گزرے تو اب میرا ضمیر جو ہے وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے بوک ہے مجھے گھر لے جائیں کھانا کھلائیں تو کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا حضرت ابو بکر سے آ کے میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے پھر میں پوچھوں بھائی کیا مسئلہ ہے مسئلہ پوچھا جواب دیا چلے گا حضرت یہ ابھی فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ میری حالت کو دیکھے سمجھ جائیں گے کہ بےچارہ بھوکھا ہے پریشان ہے گھر لے جائیں گے کچھ گرا دیں گے لیکن ان نے نہیں سمجھا میرا مسئلہ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 بھئی میرا تو مسئلہ رہ گیا نا اب وہ جناب پی رہا ہے اور پی رہا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا سارے اصاب سوپا پی گئے اب حضور نے فرمایا کہ شرف کیا ابا ہوا تو سب سے پہلا حضور نے سبق دیا کہ آپ نے بھی دودھ پی لیا پھر اکیلا ابو ہریرا کو نہیں پونے دیا پھر سب کو لیا اور سب کو لانے کے بعد بھی پھر پہلے دوسروں کو پلاؤ پھر خود پینا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 تو عزر جو باہر ہاتھ دھونے کے لیے نکلے ناشتہ آیا ہوا تھا دیکھا کہ وہ ایک جمادار بچارہ جسے آپ لوگ بگی بھی کہتے تو وہ جھاڑو مار رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے تو ہم نے کیوں بلایا اس کو ادھر آؤ کہا جھاڑو پھینک دو جھاڑو پھینک دیا کہا بھیا ادھر ہوا اور شاہ جی نے لوٹا پکڑا ہاتھ دو انہوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ میں جمعدار ہوں اور پھر میں مسلمان نہیں میں تو عیسائی ہوں انہوں نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو تم یہودی ہو تم کافر ہو بندے ہو انسان انہوں نے کہا حضرت کمال کر رہے ہیں مہربانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ہو شادی ہاتھ دلا رہے ہیں صابن دے رہے ہیں وہ صابن ریاض دھو رہے ہیں شادی پر جا رہے ہیں امیر شہریت خطیب عری تو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 کبھی ہنسا رہا ہے کبھی رلا رہا ہے کبھی ان کو لطیفے سنا رہا ہے اور کبھی جب شاہ جی اپنے ترنگ میں آ کے عربی دہر قرآن ہیں دنیا تڑپ رہی ہے تو عجیب اللہ نے ان کو خطابت دی تھی تو اب جناب وہ بنواتے ہیں کہ جب حادل ہے اندر دے آئے کہاں بیٹھو کوئی میرے ساتھ ناشتہ کروں اب وہ غریب بیچارہ حضرت کبھی وہ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ آپ مسلمان ہی اس کو کبھی اپنے ساتھ ہی بٹھائے گا جی جائے گا اتنا بڑا آدمی جس کے پیچھے دو دو لاکھ کا بچپن چلتا ہو بیٹھو بہت شاہ جی بڑے آرام سے اس کو کبھی پراٹھا دیتے ہیں کبھی اچار اس کے آگے رکھتے ہیں کبھی جناب اس کے آگے میٹھا رکھتے ہیں کبھی اس کے لیے چائے بنا رہے ہیں اس کو پلا رہے ہیں انڈے دے رہے ہیں اور میرا, اور میرا بھائی اور میرا بھائی اور میرا بھائی آرام سے کھاؤ یار بے تک کلو سے کھاؤ بھائی ڈٹ کے کھاؤ بھائی اور بڑے ہم شیشے کو پرواہ نہیں اچھا کچھ لوگ ناگ پھو چڑھا رہے ہیں کہ یار یہ کیا کیا سید ہے آل رسول ہے اتنا بڑا آدمی بگی کو زیا روٹی کھا لی پر میں اچھی طرح کھالیاں ناشتہ کر دیا بھائی اچھا جاؤ اب تم اپنا کام کرو کچھ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 کا حضر مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اسلام سچا چلتا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ صورت فاتحہ میں ہمیں سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمارے اندر شب کا ترل پیدا ہو جائے اللہ کے مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سے نفرت کرو گناہ گار سے نفرت نہ کرو ایک آدمی گناہگار ہے تو کیا بندہ ہے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 یوم الدین کا کیا مانا یوم ال کہ اللہ تبارک و تعالی کی عمد میں بدلہ دیں گے اور اتنا عدل ہوگا اتنا انصاف ہوگا کہ لا کسی کے زبرے کے برابر بھی ضروری ہو اللہ ظلم سے پاک تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر میرے ماننے والے ہو عدل سیکھو کسی پہ ظلم نہ کرو اگر ہم نے تمہیں جج بنایا ہے تو صحیح فیصلہ کرو ہم نے تمہیں حکم بنایا صحیح فیصلہ کرو ہم نے تمہیں عالم بنایا مولوی بنایا صحیح فیصلہ کرو کیونکہ مالک یوم الدین کے دربار میں تم نے جانا ہے اور اللہ کی شدت عدل ہے یہ عدل ہوا تم بھی عدل کرو انصاف آگے اس کے بعد ہمیں سبق ملتا ہے کہ <تصفيق> ہم تری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے ہی بندے ہیں تو ہی معبود حقیقی ہے ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم آج ہیں تیرے بندے ہیں تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی بندگی کا اعتراف کرو اپنی آجدی کا اعتراف کرو اپنی توازوں کا اعتراف کرو جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ تم بھی بندے ہو وہ بھی بندہ ہے بس جب یہ توازو آئے گی تو اسلائے معاشرہ خود بخود ہو جائے گا اب یہ ہے کہ تیرے تو کتے بھی کیک کھاتے ہوں اور ہمسائے سائے کے بچے بھوکھے سوتے ہوں تیرے کتوں کو بھی دودھ ملتا ہو ہمسائے کے بچے کو ٹھنڈا پانی بھی نہ ملتا ہو تیرے کتوں کو شکوں سے نہلایا جاتا ہو اور سعد کے غریب کی بیٹی کو کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی نہ ملتا ہو تو پھر اسلام معاشرہ کیسے ہو اسلحے معاشرہ تو تب ہوگی جب تمہیں ادب آئے گا انصاف آئے گا شبکت آئے گی جب تم میں دوازوں آئے گا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 اور اس کے بعد نربادیا کا نا بدیا کا نستا کیا مانا تجھے مدد مانگتے ہیں بولا مانے فرمایا کہ اسی پہ کنات کر کہ بس ہم تو تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں نبے کا نقصان کا مالک میرا بولا صرف تیری دان ہے ہم تیرے سوا اور کسی سے نہیں مانگتے ہیں آپ یقین کریں کہ دنیا میں بھی دیکھ لیں ایک آدمی ہونا اس کا تعلق ہو آپ سے اور وہ آپ کے سوا کسی کو نہ مانتا آپ خود خیال رکھیں تو یار یہ بندہ اور کسی کو تو کہتا نہیں تو جب آپ اللہ کے سوا کسی خیر کے آگے سردی جھکائیں گے تو عالیم بزاج صدور جو جی ہے وہ تیرا خیال دے رہے اسی لیے اس کا مانا ہوتا ہے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 کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لطیفہ تو نہیں بلکہ کسیفہ ہے کہ ایک فقیر تھا یہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا راستے میں خیمے شیمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مانگتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں کھانا بدوش ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کام ان کا سے یہی مانگنا ہو تو اس فقیر کی بیوی کو اللہ معاف کرے کچھ بری عادتیں پڑ گئی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 ایسی بات نہ کرو تم برائی چھوڑ دو تم میری بیوی ہو اب غریب ہے اللہ نے غریب بنایا فقیر ہے اللہ نے فکیر بنایا جب اس کو پیار سے بیٹھ کے نصیحت کی تو بیوی بڑی سمجھدار تھی اس کی اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو آج پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کیا فیصلہ کرتے اس نے کہا تم بھی کما کرنا چھوڑ دو میں گناہ کرنا چھوڑ دیتی ہوں بس آج فیصلہ بی مانگنا تم چھوڑ دو کیوں بجل نے دیکھا ہے مزدوری کر کے کھانا میں بھی مزدوری کروں گی تم بھی مزدوری کر مجھے سلائی کا کام آتا ہے مجھے کڑھائی کا کام آتا ہے مجھے فلاں کام آتا ہے فلاں کام آتا ہے کیا دو ہی تو بندے ہیں نا آل ہیں نا اولاد ہیں نا قصہ ہے نا کوئی ایک میاں ایک بی دو کا پیٹ بھر رہے نا ضروری ہے کہ ہم بیک مانگ بانگ بانگ کے کریں تو تم فیصلہ کرو تم بیک چھوڑ دو میں گنا چھوڑ دیتی کہا چلو جی فیصلہ ہوگا میں پیک نہیں مانگوں نے کہا آج کے بعد میں بھی گناہ نہیں کروں وہ جناب ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزرے چوتھے دن اس نے وہ گودڑی اٹھائی اپنے گدھے پہ ڈالی اور دیوی نے پوچھا کہا جا رہا کر گا میں تو تمہیں اپنے پرانے دھندے پہ جا رہا ہوں اب تمہاری مرضی گناہ کر نہ کر میں پیک مانگنا نہیں چھوڑ سکتا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 اور جن کو اپنے اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مولا ہی مجھے دے گا اور تھوڑا ہے تو الحمدللہ للہ اور زیادہ ہے تو الحمد للہ خود پہ کٹنے بیمار زخت نہیں ما بارغلی فیم آتے بخل فالا بلغبلیم ان کا بخیر ان کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی تو ایک ہی سے مدد مانگنی ہے اسی, اسی لیے ہماری قدار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 دنیاوی علم سے تو تن بنتا ہے جان بنتی ہے پیٹ بھرتا ہے لیکن تین والے علم سے روح کو ترقی ملتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت ملتی ہے ایک علوم میں تین ہے ایک علوم دنیا میں اچھا جب تین مل گیا دنیا تو خود کو خود تابے اور کے پیچھے آئے گی لیکن اگر ہم نے تین چھوڑ دیا دنیا کے لیے تو نعوذ ملا وہ دنیا بھی چھوڑ دے گی دنیا بھی نہیں ملے گی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 ولا تصدر العسنة ولا السيئة انفع بالذي هي أعصن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب وما يلقاها إلا الذين صبروا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 اللہ کی صفت پہ غور کریں اس کے محمود ہونے پہ غور کریں اس کی ربوبیت عامہ پہ غور کریں اس کے عدل و انصاف پہ غور کریں اس کے معمود ہونے پہ غور کریں اس کے نافعبال ہونے پہ غور کریں اس کے ہدایت دینے والا توفیق کے ہدایت دینے والا صرحت مستقیم پہ چلانے والا جب ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ہماری اسلام